کر ذکر مدینے والے دا کر ذکر مدینے والے دا تیرا اجڑے دل آباد ہوے کر ذکر مدینے والے دا تیرا اجڑے آباد ہوے او دل وی ارش تو گھٹ نہیں جن دے وچ آقا دی یاد ہو مل کے آکھو سبحان اللہ او دل وی ارش تو گھٹ نہیں جن وچ آقادی یاد ہوئے دن لنگ جاوے آقادیاں یاد ناوے پیرات لنگے فریاد ناوے قدی اپنے غم دی بات ہوئے قدے سہنے دا میلاد ہوئے حضرات محترم مدعوت خطاب دیاں گا خطیب اسلام مبلغ اسلام مناظر اسلام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا کاری نور محمد چشتی صاحب تشریف لیانگے اپنے نرانی وجدانی روحانی ایمان افروز بیان سالے فرما دی کبل زوک اور نال اپنے جاگن تے محفل چمن کا دا سبوت دارا تقوی نارا نعرہ تحقیق اللہ محمد چار یار ہاجی الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلم سید لمبیا محمد مصطفیٰ بسخار بلّاہ بالله من نر رجیم بسم اللہ الرحمن رحم السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الربي الكريم الأمين ان لاح ملائی سلو السلم تسلی موق شوق نل بابا دے بلند سلح تو سلام کار یار اللہ السلام تو السلام علیکار محبت بڑھ و سلام تسلامو الا سدی یا رحمت اللہ ہم ختم لمبیا علی دہی تو سنا تو باد قاد مطلق جل جن والا ہے مالک تلا جل کریم سونا نا چیز شکیر زریل دے دل دماغ زبان نگاہ خطا تو محفوظ صدقہ حبیبی محبوب کریم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم دی زنف دا آپ مخصوص چال شریف دا کہ میرا نبی مکے دلیا چلے تو رب مکے دلیا دی دیا کسماں جی مدینے دلیا چلے تو رب العالمین مدینے دیا گلیا دیا کسماں اللہ رب العالمین اس فقیر نو جفل شریف کا اتمام انسرام کیا مالک تعلق محنت نو کوشش کا اپنی بار کا قبول دوستو میں جاب اللہ اللہ سامنے تع قرآن دے بھی بھیان کرنا چاہ بہت ہی اہم ہے اور انج کہہ بھی اس موضوع بیان دی ضرورت بھی ہے ذرا جناب بری سنجیدہ طبیعت گور توجہ درماؤ گا ان شاء انشاءاللہ نزیز گھنٹا سوا گھنٹہ جو بیان ہوئے بیٹھے وقت جایا برباد نہیں یہ رسمی گل نہیں کر لیا کہ میں رسمن تقریباً ہر موضوع یہ گل کر بیٹھنا ایسی ویسی بات نہیں بلکہ واقع آتا نہیں تا دل گا بھی نہیں ایسا بیٹھے اور بیٹھن دا محفل شریف کے اندر آن دا جو مقصد ہوتا ہے وہ پورا ہوا ہے عنوان میں کی رکھے موضوع کا انوان کچھ اس طرح ہے غریبوں سے دکیوں اداس نہ ہوا اداس نہ ہویا گل کوئی سمجھ بھی آ جائے گی یہ ہے موجودہ انمان سن کے نہ ذرا سنجیدہ ہو کے سننا پہ ان انشاءاللہ اللہ لذیذ نفا بھی ہوئے گا دوستو میں اپنی گفتگو کا آغاز اس کرنا چاہنا کہ میرا ایک دوست اس نے کہا یار فلانا حکیم بڑا زبردست آد بڑی اعلی قسم کی دوائی درا ادھر um رجوع کرنا بھی تو بیمار ہے تکلیف رجوع کرام فاخا نہیں بات وہ دل توڑی بیٹھا ہے حکیمات دیاں حکیم ڈاکٹر زہریلیاں نو اندر کھاتے برباد کر دالیاں دوائیاں استعمال کرنے تلیا بیٹھا کیوں بھی حکیم آئے انہاں نے اپنا منسب سمجھ کے نبز اتنے ہاتھ رکھ کے دوائی نہیں دیتی چلا رہے یا دا مقصد پیسہ سی پیسہ کمانا سی علاج کرنا نہیں سی تو سو بات ہے کہ اس طرح دی محافل دا انعقاد اجتماع لوگوں کا اکٹھا ہونا اس تا مقصد ساتے علماء دے میشے نظر جنہ نے اس کام کا اہتمام کیتا اس کام کی ابتدا کی انہاں دے پیشے نظر ہے سی آ جڑ دل والی دنیا ویران ہو چکی ہے اجر چکی ہے برباد ہو چکی ہے بے ہو چکی ہے دل دی ایمان والی کھیتی جہی خشک ہو چکی ہے ان کی سیرابی کا سامان ہو جائے قرار دل جس طرح جسم ن تکلیف ہوے لوگ حکیمہ مر رجوع کرتے جڑا دین کا آلم ہوا فقیر او یاد رکھو علاج کرنا ہووہ دیا بیماریاں تو تین گل بھی سمجھ دیو جسم بھی اس وقت بیمار نے کتنے کثیر افراد جی قدرے کثیر افراد تو فرماؤ شاید ہی کوئی جنے پوچھا تو جواب دے میں بالکل تندرست کسی طرح دی میں بیماری نہیں ہے گل میری سمجھ رہا ہونا میں پہلے کیا کہ میں گفتگو ذرا سنجیدہ مزاج اچھا کرنا چاہنا اگی بھی کوشش کری سنجیدہ مزاجی اچھا ہوے۔ لطیفے بہتے سنائی یہ ہٹ کے گالوں سمجھو تو جان ہو استاد صاحب قبلہ دے. دنہ لگی خاک دی برکت کہ تقریر رٹیاں رٹائیں تھوڑی ہو رٹیاں رٹائیں نہیں ہوا اللہ چلقا کر دا. گل ہے کہ جس وقت بیماری بےکار ہند و انسان تندرست لگے گا مگر اندر کوکھلا ہو چکا ہے کیونکہ دشمن نے دشمنی کر دیا کسر نہیں جی شے ش جن نفع مند سمجھ رہے اوہی شے شہ واسطے نقصان دے بن چکے خیر, خیر میں اس حوالے تو گفتگو کرنا نہیں چاہتا کیونکہ کی میرا منسبی نہیں جتوں تک مسئلہ روہا کا ہے اوہ اس حد تک بیمار ہو چکی نے گویا کہ مردہ ہونے کے قریب ذہن چ ایک سوال پیدا ہوئے گا کہ سان کالو ہوگا سانو کبر ہو پیٹ چ درد ہے تکلیف اٹھتی محسوس ہوتا ہے سر تکلیف ہے درد اٹھنی محسوس ہوں دیکھو میرے اگر اس حیصے سے درد ہو رہی ہے پتا چلے گا دل تکلیف ہے روح بیمار ہے مردہ ہو چکی ہے یا مردہ ہونے کے قریب ہے کا پتا کے میں چلے گا تو سونے آن روح دی زندگی ایمان دینا روہ دی زندگی زمیر ادھر ویکو بندہ مردہ یا جی ڈنڈا مارو بندہ یادم فرق اٹھے پتا لگے گا جسم جی چ جان ہے ای جسم جی جان ہے روح کے اندر جان ہے یا نہیں مردہ ہو چکی ہے یا جا کی پتا لگے گا سونے ہوں. جسم نو ڈنڈا وجے، جسم طلب پہ پتا لگتا ہے، جسم زندہ ہے، اسے طریقے نال، بندہ مومن تاجوں نال میری گال نو سمجھا جائے، بندہ مومن اندے سامنے خدا رسول دی نافرمانی ہوئے، اندے سامنے مسلمان دی عزت بے پردہ ہو گیا ہوئے، اور رسول خدا تعالی دی مخالفت ہوئے، گانے باجے، ساز باجے اور یانی اور خدا رسول دی مخالفت ہوئے کافر دی اتباع و تابعداری ہوئے ہر خاندے اندر کافر دے طریقے نو کافر دے طریقے نو ترجیح دیتی جاوے تے دی اندر تڑپے نہ خام نہ پیدا ہوئے سوچ پیدا نہ ہوے اسا کی سان کی بان گیا قسم خدا دی کر کے انا سمجھ لے ضمیر مردہ ہو گیا ہے روح مر گئی ہے اگر روح دے اندر زندگی ہوے تو قسم خدا دی کر کے آنا جا سامنے خدا تے خدا دے رسول دی اے روح اے ایک تھانتے ٹکی نہیں رہتی اے اونج تڑپ پہندی ہے جو میں بابا فرید تڑپ پہندہ سی جو میں محر علی تڑپ پہندہ سی جو میں میں یا شیر ربانی تڑپ پہندہ سی آپ فرما دے رہے او میرے مریدوں جس وقت اپنے سامنے شریعت خلاف کام ہوتا دیکھو نا اینجے چپٹ پیا کرو جو میں چیتا شکار رو پہند <تصفح> چلو ہو سکتا ہے میرے جملے جذباتی ہو گیا سمجھو. لگا نا بخار, بخار, بخار کتنے اپنے سونے یہ میں تعین دس رہی ہوں تھرمامیٹر روح دی زندگی کا روح مر چکی ہے ضمیر زندہ ہے مر گیا مردے نے جدو روح نکل جاوے قومہ ادو مردیاں نے جدو زمین ختم ہو جائے یار ادھر جو اپنے پتر اپنے بیٹے تانو اختیار نہیں نہیں نہیں کہ بیٹا پانی لے کے اٹھے بیٹا پانی لے کے بیٹا پانی لے کے ختی چار خیر کیوں کٹی جا رہے میں اگے بھی روک کیا بھی یہاں ملوتا برداشت نہیں ہوا جدو پیو ذاتی مخالفت برداشت نہ ہو تے خدا رسول برداشت ہوا یہ ہے دے نہیں رہے. پر جی لگا انتہائی لگا ہی رہن دینا چاہیے زمین مر چکے. روح مرد مسئلہ کی ہے مخارفت مخارفت محبوب دی ہو اندر الدین مختار کا کی رحمت اللہ تعالی یہ بابے کا ہی بابا آپ کو بندہ آیا سرکار کو نصیحت ہی فرما نے فرمایا بیٹا گل یہ اگر رب نو نہ سمجھ سکے کم از کم اپنے یہ کوئی گل کر لیے فقیر نے کی فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر رب توجہ رب اگر اپنے تلا اپنے کم از کم اپنے, ہی لے اپنے قدر کر چلو ہے سفر بھی ایج کی گل بھی نہ لبھی جی پھر اجازت دونس چلنے ہاں آپ نے پھر تو کافی لمبے سفر تو آیا تے رات بھی پئی ہوں کی خیال ہے تر جا ٹھیک ہے جی جدو رات کیام کیتا نا تو ہوئی ری آپ نے فرمایا یار اندر واسطے ناشتہ لے کے جاؤ پراٹھے آئے سن کو ہو لگیا ہوا سی نال مکھن سی اور بھی شہیا. تے نال شہر سے ہو سبیاں چیزیں چھابی دکی روٹی سی سامنے جد جی رکھی گئی نا دو لکمے منہ وٹ سے بڑا چڑھیا کہڑی پریشانی ہے پراٹھا کھا कुछ جوڑ, कुछ, कुछ, कुछ, कुछ رہا کچھ جوڑا رہ خود پراٹھا کھا رہا ہے مکھن <تصفح> سکی روٹی نہیں کھا رہا آنے والے نے آواز لائیے رب دے رب دے نب دے دے کچھ آپ جو کھانا ہے بیا رب دے دان تینو بھی چھ سکی روٹی چکی پکڑا دیتی روٹی کھا کے کے بولتا بار سو گل میری سمجھ رہا آپ نے تے جٹ نہیں کٹ آئی سویرے بھول گیا گل پلے پئی بھی آرف دی گل آرف تے کی جانے کی چاڑے نقصانات اپنی مخالفت ہوا دشمن ہوتی کا کھوتی کا من جگڑا ہو بدوکا چل چک لینا جدو رب رسول دی گل آئے تو حیرت بن جانے مولوی صاحبات نہیں ہلو سونا دنی محمد مصطفیٰ سونے گل یہ ہے کہ جدو روحاں مردہ ہو گئی وہ تڑپا اور اور بے بےخریاں ختم ہو گئی ہو. رب سی رو کے اکاں سب کے اس جوانی جبانی کسی کھاتے لانا سی جوانی جبانی ضائع جا رہی ہے رب نے یہ طاقت دیتی ہوں تتہ چاقت ہے بڑھا ہو جائے گا کھلو کے چار رکاطا فرد بھی نہیں پڑ سکے گا تو چلو ہوں کھلو کے انہیں لتان کے اندر جان ہے رات نو اٹھ ساری سات سار رب عبادت کر اس واسطے سی مگر او مقصد اس دن در خدا دالا دی طلب ہوئے تلب اپنے خیالات گرست کہ کوئی نہیں ویکتا دل چ گندہ خیال آرشال رب تھی روکے اے روح دی زندگی سی اے رہی ختم گل یہ ہے کہ پھر اگو صورت حال اس طرح دی ہے کہ اج مسلمان ایک چین اور قرار دے واسطے رب نے قرآن تپری نبی کا فرمان اتارایا متوجہ نہیں <تصفح> کوئی کلب جا رہا ہے کوئی فلما جا رہا ہے زندگی کے اندر قراری یہ شراب پی رہا ہے زندگی دے اندر اداسی اور پریشانی مسئلہ روحانی طبیب بن بن بیٹھے ممبر خدا رسول واپس بن بیٹھے انہوں نے اندر یہ ایسی کہ ان مقصد قوم کی روہنا دن ب دن اسلام تو دور ہون دی گئی قرآن تو دور ہوتی گئی مولویا تو باغی ہو گئی اسلام تو باغی ہو گئی دا, دا مقصد پیسہ کٹھا کرنا سی قسم خدا دی کر کے آنا جہاں جاگ دی اندر ایک دھوپی راب نے اس زمانے چینجدہ پیدا کیتا ہے جنہیں روحانوں پھڑ پھڑ کے پھر راب دے قرآن تے نبی دے فرمان دے پتھر دے اُت دے چھنڈے رب العالمین نے ویخ کی نیا دی روحانوں صاف کر دیتے ہیں روحانیت پیدا کر دیتے ہیں روشنیاں پیدا مطلب کا سمان ہی نہیں لب روح دا چین قرار پریشانیاں کا حل جس وقت ہے. اس چیز تو نہ لیا کر گئی دور دور کے ہو کہ بندے بولو سبحان اللہ آ فرماندے تو ادھر کی بات کر آئے تدھر ادھر نا بات کر یہ بتا کہ کلا کیوں لوٹا تو آنا ہے لوگ دین والا آدھے نہیں لوگ قرآن پڑھتے نہیں مولویا کی قدر کرتے نہیں نا, نا تو ادھر ادھر کی نہ کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مسلمانہ دے اندر رونکاں کیوں نہیں رہ گئیوں اے نا دے جذبات کیوں مر گئے اے نا دے دل دے اندر تلپاں کیوں ختم ہو گئیوں او محبتاں او پیار آخرت دی طلب کیوں ختم ہو گئی اے قوم کیوں رابد قرآن نو چھوڑ کے فیلمہ ولدہ اور گئی رب دے والیاں دے دربارہ نو چھوڑ کے ایک لپا وال کیوں دوڑ گئی اینا نو خدا رسول دے پیار دے نشین لذت نہیں دیتی اینا نو شراب دے نشین لذت کیوں دیتی اے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلا کیوں لٹا مجھ رہا زنوں سے غرض نہیں فلمہ چلان آلیاں تے گھرنے بجان آلیاں تھے سانو غرض نہیں ہے وہ فلمی کجراتے سانو انہاں نال کوئی غرض نہیں اگر اید بڑا سخت حملہ کیتا ہے اگر انہیں فلمہ دینا آلتے ڈرامیاں دینا آلتے ون سمنیاں دنیا دیا شہیاں دینا آل حملہ کر کے مومن دے ایمان نو پرباد کرن دی کوشش کی تھی یہ تیرے کول تے رب دا قرآن تھی تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا یہ بتا کہ قافلہ کیوں تو مجھے رہا جنو سے گرج نہیں مجھے رہا جنو سے غرض نہیں تیری رہ پری کا سوال ہے سجنا اترو ایک قسم خدا دی کر کے آنا قوم دیا رہبریاں میں نہیں ہو جان دیاں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لڑا مجھے رہ دنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے قوم دیا رہبریاں میں نہیں ہو جان دیاں پہلے اپنے آپ روز ہمالنا پہندہ ہے اپنا کردار اللہ کرنا پہندہ ہے آخ دی اندر پاکی پیدا کرنی پہندی ہے تیل دی اندر پاکی پیدا کرنی پہندی ہے دل دنیا تو چانا پہندہ ہے مہرِ علی وان رسو نہ لانا پہ ہے پھر زبان نہیں میرے علی آٹھ جاوے رب بلا نوی ندگی بدل چڑھا ہے سمجھنا ہونا سونے اللہ مائٹ بال کیٹی گل کر گیا ہے اور فرماندینے کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمان حرم سے کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمان حرم سے کاروان اسلام نے جھڑ گیا پد حرم سے دین والیاں تو پد گمان ہو گیو کوئی پد حرم سے کہ امیر کارواں میں امیر کارواں میں نہیں خو دل نواد ہو دکھ پی زندگی بےقرار ہوں اولاد و مال وار والوں دکھ پہنچ دائی تیرا سوچ لیا کر ہونا کے کی بڑیا توجہ سونے دکھ ہے نہ مشکل آ نہ دکھ سونے دین جڑا سمجھ آن گل سمجھو دین جڑا سمجھ آدھے بھی رب فکیر سوبت جتیا سیدیا دیکھو ہزور حدیث پاک پوری نہیں ایک یہ پوری حدیث, حدیث پاک نہیں پوری حدیث پاک کی ویکو میرے کو بخاری شریف شریف ہے پچھے حدیث دا ایک اللہ گرما کے رب سونا جنائی کا ارادہ کردہ دی فکا دین دی سمجھتا فرما نال میرے نبی نے فرمایا نمان کا مر ولا جوتی کہ رب دیتا ہے تے میں تقسیم کرنا ماں. میرے نبی نے نال گل کرے گل کر کے اشارہ دیتا او دین دی سمجھ لین والو اگر دین دی سمجھ لینا چاہندے ہو تے محمد دربار تو تعلق نہ توڑیا جائے جنے محمد دے دربار تو تعلق توڑیا او نو دین دی سمجھ نہیں آ سکدی دین دی سمجھ او نو آئے گی جڑا محمد مصطفی دی دربار دے اندر خالی کاسا لے کے تے نوکر بن کے آ جائے۔ تے نبی دی میرے کو شریف ایک حدیث پڑھ کے سنا ہے بڑی نا زخی حضرت کا نام تھی میںا رہا تو بے قرار تے نہیں ہو رہی حضرت عباس رضی اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی, تعالی. لقب ترجمان ال قرآن حضرت جبریل نے آ کے آخیا زور ہے جی تا چاچے دا پتر ہے نا ترجمان ال پھر قرآن لگے توجہ لگا لو میری کے پاک بخاری فرما دے کہ عن ابن وسلم له قال من فقال میں مطلب فرماندی پاک بھی پیشاب شریف فرمان واسطے کتاب لوٹا, لوٹا بی پاک تشریف لیا گیا آپ پانی طلب فرمان کے پہلے ہی پیش کر دیتا جائے گا حضور بھی حاضر ہے تو حضور پاک تشریف لیا نہ بلا پاس تھوڑا جا جی پڑا ہو گیا حضور پاک نے پوچھا لوٹا پانی کا اللہ یہ جناب حضرت نے جدو میرے نبی وسلم آپ نے ایبی کا لوٹا نبی دا لوٹا ستا کیتا ہے لوٹا کھڑے کر لے اللہم فکے ہو فی دین یا اللہ سیدا کی مارو نہ رکھی دین دی سمجھتا فرماس سونے عالم بن گئے کہڑی کتابیں پڑھیا تبجو لفظ بڑے سواد دینگ آپ فرمانتے ہیں ایسا بہت یہاں کتابہ نہیں پڑھیاں پھر کائنات بٹے عالم کی میں بن گئے فرمایا نبی دے لوٹے سی دے کر دے رہے, لوٹے سی دے کر دے کر دے جائے ہیں اے تو پتا لگیا کہ جنہ راب دے پیاریاں دے لوٹے سی دے کی تے او دے راب دی رحمت لوٹ کے لیا گیا تے جڑے لوٹیاں دے من کر رہے, لوٹے دے لوٹے ہی رہے ہے کن لوٹے کی نے لوٹے منکر سیٹے دے پنڈا کیوں یہ نبی بنے نہیں تا کر کے موڑیاں کے لوٹے نے اللہ تعالی فضل و کرم نبی لوٹیاں لوٹے نہیں ہوں رب دانی کا فرمان ہوتا ہے گل کوئی کوئی نہ آپ دین ہے جڑا ہے نا بخاری شریف کو قرآن رکھے یا بخاری شریف رکھیے جی گل سنانی قرآن شریف بخاری سنانی توجہ ہے نہ درد بولو سبحان اللہ ادھر ویکو دکھ دی گل کر لگا کئی بار دکھ ہے سوری میں آگے جا کے بلکل پرشان نہ اداسی ختم ہو جائے بھی دکھ آیا اولاد کی طرف مالفو بے چینی پریشانی ہونا کیوں نہیں ہونا یہی گل سمجھ قرآن ادھر ویکو دکھ آئے نا دکھ صرف دل واقعی ماری کرو ہمیشہ جا دار ہوں تنڈا وجن تو گسا کر رہی ہے رب سونا کئی بار ہے دکھ مصیبت بط, بط, بط, بط, بط. حقیقت کر رہا ہوں پیار چوان سن ربا جی میری نہیں سنے گا تو جگ درے گا اللہ تعالی فرما ہے قرار انسان بے قراری دے عالم دے اندر پکار دے تے اون دی دعا نو کون سنے گا رب نے قسمیاں ادا دے تشے بے قرار پریشان حال ساڈی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے اخدا رب پا تیرے دس واساں دا کون ہے آواز آندی ہے خبران ہے تیری دعا نو میں رب قبول نہیں کراں گا پھر کون کرے گا ہائے ہائے ہائے سونیا اے او رب حدیث پاک کے چایا نے <متصف> <متصف> <متصف> بارش نہیں ہو رہی. ماستے جو ہوا موڑ رہا ابھی بارش سے آئی نہیں آپ نے فرمایا میں ایک کیڑی ہو کے تے رب کی بارگاہ چ د پی کردی سی ربا جانو پہ ہے پانی انہوں نے دے دے فریاد سن لیے انسان پر فریاد سن لیے فرمایا واپس آ جاؤ بارش آ جائے گا کی کیڑی دی فریاد گلا ہم وفادار گر ہم نہیں تو بالکل نمیوج سبان سجنا ادھر توجہ ایک بندہ بڑا گناہ گار گناہ کر بیٹھے رب دی گاہ ربا معاف کر دے اپنے نفس تو مجبور ہو کے گنا ربا معاف کر دے آواز آئیے بندے معاف کر چھڑے پھر گنا کر بیٹھا ہے معافی منگا واسطے آیا پھر گناہ کر بیٹھا ہے مافی منگر آیا گناہ کر بیٹھا ہے معافی منگا واسطے آیا جی ستر بارہ گنا ہے معافی منگی ہے اخیر مایوس ہو کے بہ گیا سوچتا ہے ہن ربارگاہ ٹور بھی گیا رب معاف نہیں کرے گا رب رد کر دے گا کہ ستر باری تو توبہ کیتی ہے تو توبہ بھنی ہے توبہ توڑی ہے مایو سو کے رو رہا ہے اکھ لگ گئی ہے خواب دے اندر بیکھی آئے رب العالمین دادی دار ہویا ہے میرے رب العالمین نے فرمایا ہے اوپند یا تو آدی قسم توڑی ہے میں رب دے نہیں دوڑی رب العالمین نے فرمایا اے تو توڑی ہے میں رب تے نہیں تھوڑی آ جے تو 70 واری گناہ کر بیٹھا ہے شرمسار ہو گیا ہے میری رحمت کوئی جناب والا ختم تے نہیں ہو گئی تو ہاتھ پھیلا اسا تیرے ہاتھ اپنی رحمت نال بھر چھوڑا گے گل میری سمجھ راؤ نا دکھ اپنے رب نا ہاں کون سنے گا جگ در ربا تو نہیں سنے گا پھر سناہ کون سنے گا قسم خدا دی کر کے آنا رب او رب جدو خزان دا موسم آندا ہے نا خزان دا موسم پتے جڑ بعد بہار دا موسم آندا ہے بزرگ فرما دیں درخت جڑے ہے پتے جڑے آن کر انج لگتا ہے میں خالی ہاتھ پھیلائی کھڑے نہیں آتے ٹانیاں پتیاں تو خالی ہو گئی رام چکر جی رب سونا موسم بیچ کے پتیہ نال بار چڑھ لا رب لال امین یار یہ فریادہ درختا خالی نہ موڑے تیریاں میری خالی موڑ دے گا آوے توجہ، آوے تکلیف رب ویٹے ربت نہیں رب ان دکلیف اندر بندے فائدہ نا ہے فائدہ نقصان دے، قرآن میرا رب العالمین زمین جلا مجدہ واقعہ مشہور حضرت علیہ علی تے تسلیم خزر علی سلادوت تسلیم دو حضرت موسیٰ خیدر علیہ خدر علی سلادو اسلام کو واقعہ سنانا نہیں چاہتا اپنے مطلب کی گل بیان کرنی تساں سنی ہوئے گی. حضرت موسا تلیم اللہ علی سلادو تسلیم خیدر علیہ علی سلادو اسلام ٹر پائے ٹردیا ٹردی ایک کشتی بچ گئے نے کشتی کے اندر جو بہت گئے حضرت سلادو اسلام نے کشتی ہے حضرت موسا لی سلادو اسلام بول پائے آ فرما نا خضر خیر چند اقبال نے کشتی مسکین نے ظالم نہیں خاص اشارہ دیر یا مطلب کٹنا کہا کہ غریب مسکین نے انہاں نے اپنی کشتی تے سوار کیتا ہے کرایا نہیں لیا تو ساں پھٹتا ہے توڑ دیتا ہے حضرت خضر علی صلی اللہ نے جواب دیتا مصفینا تو وقانت لی فقانت لی ایک کشتی مسکیناں دی اے مسکین غریب مسکیناں غریباں دی اے غریباں دی اے تکرار نال خاص مقصد دے تحت لفظ بور رہا مسکیناں دی غریباں دی اے ظالماں دی نہیں یاملونا فلبہر اے کاروبار کردے نے دریا دے ارت این آئی باہا میں پھٹا تا توڑ کیوں کہ دریا کے پرلے پاس ایک ظالم بادشاہ آ ہے بادشاہ ظالم جی کشتی بھی صحیح سلامت ویخنا ہے ٹوٹی نہیں آتی پھٹڑ نہیں آتی ٹوٹی نہیں سلامت پھٹڑ نہیں پھٹڑ فٹر سمجھتے نا پھٹڑ نہیں اندر قبضہ کر لینا ہے کھو لینا ہے میں سوچی کشتی ٹوٹ جائے گی ٹوٹ جائے گا وہ بعد شاہ زالم جہی کشتی کا فٹا ٹوٹیا ہو جہی کشتی فٹڑ ہوتے قبضہ نہیں کرنا اُن کو چڈ دینا ہے سجنا تکے گا کہ گل کم دی کر گیا ہے گل تو چلائی سی دل دی کہ دل پریشان ہو فائدہ کی ہوتا ہے گل کشتی دی کر گیا ہے وہ سجنا ہے دروے قران دیا جڑی آیاتاں نے میرے رب العالمین جل مجدہ الکریم دے پاک حبیب نے فرمایا ان ذل قران و علی سلا سبعہ احرف رب العالمین نے قران نو 7 حرفاں دے اوتے ہر ایک حرف نو 7 لغتاں دے اوتے پیدا نازل فرمایا اگے میرے نبی نے فرمایا لكل آیت منه زہر و پتن ہر ایک, ایک ظاہری معنی ہوندا اے ایک باطنی معنی ہوندا ہے اے ظاہری معنی بیان کیتا ہن باطنی معنی بیان کرن لگیا وا ہ ظاہری مانا کی ہے۔ کہ آ جریی کشتی ہے۔ ہ آ جڑی کشتی ہے پر نے پاس اقاد ہابہ تھھای ہے۔ جڑی کشتی بھی صحیح سلامت ہو دی ہے۔ اونہ دیے تے قبلقبہ کر لہندہ ہے۔ قبضہ کر لہندہ ہے پر جڑی کشتی پھٹڑ ہوں دی ہے۔ جڑری جی کشتی دا پٹا ٹوٹیا ہوں ہے۔ جڑی کشتی تعگلار ہوں دی ہے۔ جڑی جی کشتیالی ہوں دی انہوں نپہ نئیں اووں چھٹ دندا ہے۔ پرو لوں فرمان دیے نیں ایہے کشتی تممراد دل لے۔ توجہ فرمائی نہیں درد اور کھانا بولو نا سمان اللہ کشتی تمراض دل اور سواریاں سوار ہونے والی نفسانی خواہشات نے اور بادشاہ شیطان نے ادھر دیکھنا جویں او شیطان او بادشاہ صحیح سلامت کشتی نو نہ پلیندا ہے قبضہ کر لیندا ہے اسی طریقے نال جڑا دل خواہشات نال بھریا ہوے ٹوٹیا نہ ہوے غم نہ ہوے پریشانی نہ ہوے اندر مصیبت نہ ہوے او یار اون <صدقا> انتیں شیطان کب نہ کر لئی ہے اے اے اے اے پر جڑا دل ٹوٹ جاندہ ہے جڑا دل پھٹڑ ہو جاندہ ہے جڑا دل غمقین ہو جاندہ ہے جڑا دل بے چین ہو جاندہ ہے جڑا دل پریشان ہو جاندہ ہے وہ جن میں بادشاہ جڑی کشتی صحیح سلامت ہوئے انہوں نے پناہ ہیں جڑی کشتی دا فتہ ٹوٹے ہوئے جڑی کشتی فتر ہوئے انہوں نے پناہ نہیں ایسے طریقے نال جڑا شیطان ہے اے اے صحیح سلامت دل جڑا خوشیاں وہ جڑا راہتا روٹی چیز نے کاروبار بھی بڑا آلہ ہے دکھ بھی نہیں درد بھی نہیں پریشانی بھی نہیں مصیبت بھی نہیں ایسے دل دے شیتا ہے پڑا جلدی کبدہ کر لیا دل فیر دیا ہے دماغ فر دیندا ہے ایمان برباد کر دیندا ہے ذہن دے اندر বন سونیاں گتیاں گتیاں گلاں پا ہے پر یار او جڑا دل بابے فرید وانگو ٹوٹیا رہندا ہے جڑا دل میاں شیرے ربانی وانگو ٹوٹیا رہندا ہے او جڑا دل حضرت جناب والا مہر علی وانگو ٹوٹیا رہندا ہے اس دل والے پاسے شیطان نہیں اوندا جویں بادشاہ اگر پھٹڑ ہوے کشتی اون دے ول توجہ نہیں کردا ایسے طریقے نال او جڑا شیطان او سخی دل لبدا ہے دکھی دل میرے رب العالمین نے فرمایا دکھی دل دے دی اندر رب العالمین مسدا ہے تا کر کے وہ جڑا سخی دل ہوئے اون دے ایمان دے برباد ہون دا خطرہ ہوندا ہے اگر دل دکھی ہو گیا ہے پریشان نہ ہو رب دے قران نے اشارہ دیتا ہے جنہ جن دکھی ہوے گا اور نہ را ایمان بچ جاویگا اپنا ایمان برباد نہیں کراوے گا سجنا ادھر قسم خدا دی کر کے آنا وا آ دکھ ہوں نتیجہ کی نکلو کہ جدو دکھ دکھ پہنچے پر کنو ظالم نہ ہو گل ظالم دی نہیں ہے گل مسکی ہے گل ہے کہ دل پہنچے یہ آخ میں لٹیا گیا وا فلا خوشی دن فلانا بڑا ہستا ہنستا پھر دکھیاں میرے ہاسے مک گئے نے میرے یہاں کھیڑا مک گئے نے اور روڑنا تباہ کے چوکا تباہ کے ہاس رہا ہندہ ہے وہ سونی روٹی کھاندہ ہے میں سکی روٹی کھاندہ ہاں ون سونے فروٹ کھاندہ ہے میں انہوں تے ہفتے دے اندر بھی جنابے والا ایک سیب کھانا ایک سیب کھانا بھی نصیب نہیں ہندہ مثال ہی دے رہا ہوا پریشان نہ ہویا کر وہ سجنہ اگر دل خوشیاں ہو دل ہمیشہ خطرے چون پتہ نہیں کتنے ایمان برباد ہو جائے پر خوران نے دسیا ہے اچھا وا کر مردیا ایمان برباد نہیں گا ایمان کی پونجی نا چھوٹا ایمان تو نہ ہو, دی دی دی دیکھو سمجھائی ہے، رلی کے رلی تو شیطان ہے پر نو سلامت ہو بھی ٹوٹی فٹیرار روی ہوئے دل سبحان اللہ ایک لا دا فقیر سی پہلا فقیر نہیں باد فکیر بنیا ہوا کہ خاص قریبی ہے بادشاہ خاص تعلقات نے اس بادشاہ دے نیڑے وے پر اس بادشاہ تو دور ہے دل سنتر نہیں ہوتا یہ ہو سا. نخرے ہو دکھ نہ پہنچے دل سیدا نہیں ہوتا دل سب دل دکھی اس بادشاہ کےڑے وہ فکیر حقیقی بادشاہ تور دو چار بیویاں مار بھی کسی رب العالمین نے اولاد ہی نعمت بھی دیتی ہوئی ہے سو بیٹے نے سو سو بیٹے نے چار بیویا نے ہویا کہ ایک جی کیتا ہے سیر کرنے واسطے جانے ہاں سارے بالا نو کشتی دے اندر بٹھایا ہے بیویا نی کشتی دے اندر بٹھا دیتا ہے جدو کشتی ٹوری ہے،, ہے،, ہے کشتی نالا ٹکرائی ہے کشتی پاس پاس ہو گئی ہے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئی ہے جدو کشتی ٹوٹ گئی سو, دا سو ایک بچے آئے سارے دے سارے مار گئے وہ سجنا نڑی نم لاشاں بیٹیاں دیا سامنے پیمن کون برداشت کر سکتا ہے پر سجنا ہاں کہاں در ایک ذات حسین دی رب لال امیر نے بنا ہے وہ جڑا باری واری سر پوڈیا لے کے آدھے پر آدھا حسین بے سبرا نہیں ہویا تو راضی ہو جا بارے نارے گے تو راضی تورا گا سانو دکھ دکھ نہیں لگے گا سانو پریشانی پرشانی نہیں لگے گی سانو مصیبت مصیبت نہیں لگے گی سجنا ادر ویک جدو نڑنوے بیٹیا دیا لاشا ہوں دے سامنے آئی نڑے بیٹے نے لاشاں جدو سامنے نے دل پٹن آ گیا دل خلیجا موہ نو آ گیا ہے، پھر بادشاہ کا دربار بھول گیا پھر بادشاہ کا دربار بھول گیا ہے، ایک بادشاہ چیتے رہ گیا ہے شاہ دربار بھول گیا ایک باد شاہ دی چیتے رہ گیا پھر حالت کی بن گئی ہے ٹردے وی روندے تے وچھڑے ٹرے ملتے بھی روچھڑے بھی رو پھر اس بزرگ نال بنیا گلیاں بازار دے اندر وی روحان ہے کسے نال گل نہیں کرتا جنگل جا رو, رو کے یا حال بجا میں اکبال بول بھی سامنے آئے آ فرمندے نے تچا بچا, بچا کے نہ رکھ اسے تیرا یا اینا اے اے اے تم بچا بچا کے نہ رکھ تیرا آئینہ ہے مو آئینہ کے کی شکستہ ہو تو ادیز تر ہے نگاہ آئی نا سوز میں اقبال فرماندہ امو مینا اب جی دل والا شیشہ ٹوٹ جائے پریشان نہ ہویا کر میرے مودو دیگا گل آ اداس نہ ہویا کر کیونکہ ایک شیشہ جہری نے بنایا پداری چولہ بنا ہے جنو شیشہ ٹوٹ جا ٹوٹ جا اس کی قدر لوگاں دل چ نہیں رہی بنا کے لی دل چ نہیں رہی اگر واپس کرنماز دے جاوے گا وہ واپس نہیں لبے گا وہ یار پر جنا دل والا شیشہ رب العالمین نے بنایا ہے وہ اجدہ تیار کیتا ہے اجدہ بنایا ہے جنی دیر تک جڑیا رہیتا ہے مالک لیندہ نہیں اجدہ ٹوٹتا ہے مالک خدی خریدار بن جاتا ہے گھڑا دی اگر ویچنا ہوئے بدار دی اندر ہے پہلے کچی مٹی تیار کرنا پہنتا ہے پھر اگ بچ ہے آوی کے اندر پکتا ہے پھر بدار دے اندر آدھا آن ہے اسی طریقے کلمہ پڑے آئے پر عشق دے پدار دے اندر خیدار خود خدا ہوے اے, اے او دوئی گا جدو دکھاں دی آگ دے اندر سڑے گا پریشان ہوے گا وہ سجنہ روٹی کچی رہن دیئے وہ جنی دیر تک آگ دے نہ آوے او پکدی نہیں ایسے طریقے نال مومنوی جنی دیر تک آگ دے نہ آوے او نی دیر تک پکدہ نہیں پر درمی اندر مرش دمل والا توا بھی چاہیے سجنا بس ایو ایک گل میرے ذہنی چک آ شکتی آ رہی آخو تو سنا چڈا میرا لوکل بولو سبحان اللہ اسرائیل قوم ایک عبادت گدار تھی ستر سال جوانی لو لے کے بڑھاپے تک رب ربت کی ربلا لمی وہی کی تھی حضرت موسا کریم والے فرمایا اے موسا میرے اس بندے نو جا کے کہہ دے تیری ستر سال کی عبادت رد ہو گئی ہے اجڑ گئی برباد ہو گئی حضرت موسا کلیم نے سنیا آپ بھی تھوڑی جی تکلیف ہوئی دا حکم خیر خیر پہ دے جا رہے نے کہ ان کی پیغام سنا جدوں نے پیغام سننا ہے میری ستر سال کی عبادت آیا ہو گئی ہے انہیں تو کلے پھٹ جائے گا کہ میں دکھ سہ میرا تا جاگ جا کے دن روزہ رکھ کے دھوپ دی اندر کے مولا دی یاد کرتا رہا ہاں میری عبادت دایا ہو گئی پتہ نہیں دلتے کی بی حضرت موسا کلیم تشریف لیا نار آپ سامنے آ کے پریشان ہو کے بہ گئے آدھا لجبا آیا ہے تیرا چہرہ دستا ہے تم نہیں اچی شان آ نبی دے پھر نبی ہو سامنے آ بیٹھے نے آرج کرد لجپالا کون کیا کی آپ نے فرمایا میں رب دا نبی موسا کلیم قدم بوسی کی تی کدم چومے نے آدھا لجپال کیں آیا آپ نے فرمایا بڑی خم خبر لے کے آیا ادا سونے سونا اما دین گے ہوئے پریشانی نہیں بندی آپ نے فرمایا بندیا خدا دیا دل سنبھال کے گل سن رب العالمین نے فرمایا تری ستر سال کی عبادت ہو گئی انی گل سنیے تو او جم او بزرگ اٹھ پیے گھر بج رہ منا رہے ہو. بڑی گالے اچھل اچھل کے بہ رہا ہے بڑا خوش ہو رہا ہے موسا کلی مہران نے آپ نے فرمایا خیر بندیا خدا دیا ایڈی خبر خبر سنی آئی کہ تیری ستر سال دی عبادت دیا ہو گئی ہے تو تسریاں اگوں آنا ہے مسکرا ہے سواس دے میں عبادت کیتی ہے میرا کم سی عبادت کرنا قبول کرے نہ کرے او محبوب دی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے محبوب دی مرضی ہے سادہ کم قبول کروانا نہیں سا کم عبادت کرنا ہے پھر خوش اس واسطے اور انہیں پڑیا پڑیا دی عبادت رتی پر کسی ول پیغام نہیں گلیا وہ عبادت رتی سو پر پیغام دل چھڑیا سو لے آگر نہیں چلو مردوت بنا چڑیا جی آدھا قرب نہیں چلو آدھی گلی رولن والی بنا چڑیا جے اگر دیتا عرض کیتی علج پال موسی اگر مقبول نہیں بنایا مردود بنا چھڑیا س سو... کیڑی اخر آ گئی ہے پر آدے آپ آکھیا ہے کیونکہ رب دا منہ نہیں آپ آکھیا س مردود بنایا کچھ سمجھے دی آکھیا ہے نا کسے کھاتے پایا تاں ہی دی آکھیا تو مردود ہے ورنہ کئیوں نو مردود بناندا آکھدا نہیں ہے سو تو مردود دے. مردود بنایا سونا چلو اسے آردہ دربار نہ سوئی گلی سوئی ساڑھا پیر بہو بولیا سنوہ توجہ نہ بولو سبحان اللہ فرمایا عشق تکل اول جہڑا اقل تور ہٹاوے وہ کا چھوڑ وہ قضائی جمل جتو عشق تباچا لاوے یارا پتی دی ون پر آشک مت ناو مڑ مہالو نہ باہو جنا صاحب آپ بلاوے نڑ بیٹا مر گیا ہے. پھر جنگل کے بہا, بہا جل ٹوٹیا ہے, ہے. نوینے نام کی دیتا ہے جہاں ایک بیٹا بچا ہے جہاں بیٹا پیدا ہوئے اوہ کوئی آم نہیں وہ دنیا شاخ ابد الحق سے نام نال یاد کرتی ہے بابا رو رو رو فریادہ کر کر کے اس مقام نو آئے کہ رب العالمین راضی جا رونا جگ نا ہندوستان نہ ہاں رب بندے تے ظلم نہیں کرنا حدیث پاک کے نو پتا لگ جاوے نا رب بندے نا پیار نا ہے او ٹکڑے, ٹکڑے ہونا گوارا کرے پر اپنے رب وفائی کرنے گوار حوالے یاد کرو فوائی جو ساری خیجا کتبی مختار دی. اسرار الاولیاء میرے بابے بابے فرید آپ ایک نوجوان دا واقعہ بیان دے نے فرمایا ایک نوجوان رب دا خوف دل دے اندر کنا سی گلیاں ٹرا فرد بھی روا بچوں کی ہڈی نچی رواں جنو پہنی پی اپنے کمرے اندر رسا لٹکایا ہویا سی گلے سارا دن رو گلے رسا پا لے آندہ ربا مجرم تری بار گیا چی جڑی سزا دینی دنیا بچ دل ہے گل سن حدرتی مامیا آپ جاوت ہوندی تھی شگ بیان کر آپ مسجد کے اندر آ جائے آدھی دہی نو فی ناتا امام تین سارے امام بھی امام نے داڑی نو فر لا دج پا ربا ابو ہنیفا تیرا مجرب تری بارگاہ آ گیا کر دے آپ سرکار یہ حالت بن جاندی بے ہو کے ڈگ پہ پھر ذہن خیال جد خلو رب معاف کر چھوڑے گا پھر آپ دی زبان تے لفظ جاری ہو جائے قیامت والے دن اگر ابو حنیفہ بخشیا گیا تو پتا نہیں کن تبھی بات ہوئی اگر قیامت والے دن ابو حنیفہ بخشیا گیا بڑی ابو حنیفہ گیا دیا سانو مانے او نادا اے پھر دی داڑی پھاڑ کے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے بارے آپ کی اَسی سال ہو گئی تھی چٹی داڑی رب دی بارگاچ کھلو نے رو پہ اندینے نے کردینے ربا عبداللہ ابن مبارک گناہگار پڑھائے پرے دے بڑھا پہ دا کچھ ہیا کر لگی اندے چٹے بالا دا کچھ ہیا کر لگی مولا انہوں دوزخ دے اندر نہ سٹی یہ بڑھا ہو گیا ہوں ان بڑھاپے کا حیا کر لا معاف کر خیر نوجوان نے گلے در رسا پا لے رب کی عت کرنی ہے وسال کا ویلا جدو خریف آئے ماں دول آئے آدھا نہیں ماں میں دنیا تارا وا میں پوری زندگی تیرے کوئی سوال نہیں کیتا میری ایک گل مان لے خالی نہ مولی مانیاں نے بیٹا گل کر آتا ہے تین گلیں تیرے کو منوانیاں نے ماں نے آخیا بیٹا کہ گل ساری زندگی مولا کی یاد کرنے والا ہے مائیں جدو میں مر ج میرے گلے دن رسا بال بھی مینو گھر کے اندر کی سیٹھی نال آبادی وہ جہاں رب کا نا فرمان ہو نوجوان ساری جبانیاں کن کما نو لگ گئی سانولہ بھول گیا جدو یہاں جبانیاں نے مک جانے چہرے کے رونق والے ماس نے جھوڑیاں جی دے اندر پدل جانا ہے شہرے دی رہو ختم ہو جانا ہے عوال دا روب ہی ختم ہو جانا ہے تینوں میں نو بیلا بھول گیا ہے جتوں پشاب بھی بچے نکلنا ہے پخانہ بھی بچے نکلنا ہے تینوں میں نو بیلا بھول گیا ہے جتوں موڈیا تھے تینوں میں نوچاک کے لائے جامن گے پھٹے تے لبما کر کے ننگا کر کے آپ نا جو نہیں ہوا لوگ نبھا رہے ہو جگہ چکن گبر رکھ کے آن گے اتنے ہدا رٹی پا دے اے بول گیا جدو کن کے کیڑے کن وچو نکل کے کن نو کھا رہے ہو سونا جہ نک اندر چیڑے نکلیں گے نک نا گے اور رخسار چمک دے سونے رخسار دل جان والے بڑا جی کرا سونا ہے گلچو چنابے والا کیڑے نکلنگ گلہ کھاو گے یہ ہڈیاں رہ جان گیا تینوں میرولہ بھی بھول گیا وہ ویلا بھی بھول گیا ہے جدو اپنے رب دارگاہ جا کے کلواں گے گا او میرے تینو مینو او ویلا بھول گیا رب دار گاہ دی, گا دی حاضری بھول گئی ہے وہ او آواز بھول گئی ہے جیڑی قیامت نو لگے گی ال بادشاہیاں نے اج کندی ضرورت نہیں کسی ضرورت نہیں اج ذات پریت نال نہیں اج نال معاملے تلے وہ بھول گیا حالے ویلا اپنے روٹے رب نئی حالے ویلا تک سورج مغرب تو نہیں چڑھیا جی چڑھے گا توبہ والا دروازہ بند ہو جائے گا حالے تک چڑھیا نہیں توبہ دا توبا توبہ کر لے اپنے رب نو منا لے نوجوان آخر ہے اما میرے گلے در رسا پا لے مینو تھری آخ جا رب نام فرمان حال ہو دوسرا میں گناہگار گار بڑا میرا جناد رات چکے آ جائے تا کہ کوئی اشارہ کر کے نہ آخ گار دا جنادہ جا رہا تیسرا جدو مینو قبر اندر دفن کر دیں کر منکر نکی میں گڑا گناگار ہاں ان مو سجا دینی اممان. تو میری قبر کھلو جا ہو سکتا ہے تیرے قدم دا ہایا کر جا ماں نے آخیا بیٹا وعدہ کر بیٹھی ہوں پورا ضرور کرا گی جدو فوت ہو گیا ماں نے جدوں گلے دے نزدیک رسا کیتا ہے گنڈ بان لگی ہے جا تہ عام انسان نہیں یہ رب دا محبوب جس دور پہ نازا تھی دنیا وہ دور مسلمان بھی اوروں کو جگانا تھا ہم نے خود ہوش میں آنا بھی جی امام بھار کی گل چلیے امام کی غیرتنا امام ہوئے نیفی مذہب دے بڑے, بڑے, بڑے امام امام تہاوی رحمت اللہ یہ تاوی تاہ تاہ دو تاواں نہیں تہای ایک تا تے, تے دفن نے وخرے وکر امام نے میں جنہ کی گل سنا لگ امام اپنی صاحب اپنی صاحبزادی نو پڑھا رہے نے جیم الیف میم آئن جام سمجھتے ہو نہا کدھر جان جی میم نہیں سمجھے. سمجھ گیا اندر ایک مان ہوں جام ما دو بندے ایک گل اتنے ہو گئے کی ہو گئے ہو گئے نی جی بارت آپ پڑھا رہے ان کا ماننا بھی یہی بندہ سی بھی امام شافی فلانا امام اس گل چکے لفظ کی سی جا ماں گیا ہونا دانا با. جما جی ذریعہ مرد بیبی بی ہونا یہ بی بیٹی پاک نے لفظ سنیا نہ میری گل سمجھ رہا ہو یا نہیں سمجھ رہا گل سمجھو گے تو پھر پتہ لگے گا بھی لفظ کی آیا جا مانا کی والا والا سمجھ گیا ہونا ایک, ایک گئے ہو را ہون فلانا امام اس گل چکے جفظ بولے ماما کنی خیر آپ نے یعنی دی فورن ہاتھ چکے تے پسینا آ گیا آدھے ربا ہوں زندگی نہیں چاہیے موت دے دے گل میری سمجھیے بیٹی دے دماغ تھوڑا جا خیال آیا لفظ پڑھا رہے ہیں؟ لفظ پڑھا رہے ہیں؟ بیٹی دے دماغ دے اندر تھوڑا جا دو خیال آیا امام نرداشت نہ ہوا امام غیرت چاہ کے ارد کردہ ربا پھر بھی خیرت نہ ہوئی نہیں سرخیاں کنس لگ رہی ہے بائی میری دھی کا کردار گا ان کیوں, کیوں اندر روح جو مر چکی اندر روح جو مر چکی ہے جدو جس ہم مر جانگے نا جگاون واسطے دا رافیل گا سور دی ہو او بانگ بگل حدرت اس رافیل علی سلا تو اسلام کا بت ناک آواز ہوئے قرخت ہوئے گی جنیا روہاں جسم نکلیاں داخل ہو علامہ اقبال نے جدو انج دیا روحاں مردہ ہو چکیا ہون پھر سونے ہاں مٹھے, مٹھے بول نہیں چاہیے دے پھر چشتی ورگہ بگل ہی چاہیے دوں دے کرخت آباس طریقے نال گل ہوئے تاکہ اس بدناک دے اندر پھر زندگی پیدا بارس ہوں نوں پتا لگے ٹیپو سلطان, سلطان, سلطان محمود اظہی وارس آ دنیا دن زلی لاہو مل جو عزت بلال ورگیا نو لبی سن لب جانے دنیا کے دن عزت زندگی گزارن والے بن چلو چلو ان لفظوں میں اپنی گفتگو ختم کرنا امید بھی دل اتنا تھوڑی بہتی بو تو کوئی گل اثر انداز امید ہے بھی امید ہوئی کی اللہ تعالی وارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ روحان دی جیڑی ویران بستی ہے اس نباد کتاب مکانے چند کی گل ہی نہ کر لیے سونے دی گل بھی سبحان سڈا پیر باب فرمان ہے چڑ چنا تو کر روشنائی تارے لکھ کر تیرا ترا تیرے جے وہ چل سہ چڑھ دے پر سانو سجنا بادرا سادہ چڑسی تھے قدر نہیں کج تیرا او جس دے پچھے وہ اسا جنم گوایا بہو یار ملے ایک پھیرا کے خالق قوم کا دامن غم دین سے بھر دے بچوں کو ہو محمد اور کو